إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور ننكسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا نذل له ومن يذله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغط منهما رجالا كثيرا وانشاء واتقوا الله الذي تساقلون به والأرحام ان الله تعالى لكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يعص الله ورسوله فقد قادى فوضا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محذتاتها وكل محذتة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في الناس. سعود بالله السميع من الشيطان الزجيم بسم اللہ الرحمن بس ملان سبحانسی بزرگان دین نوجوان ساتھیو یہ سورہ بنی اسرا عید جس کو سورہ اس کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسرا اور میراج یہ دو لفظ ہیں اسرا اور معراج اسرا اور معراج اسرا کے معنی آتے ہیں رات کو سفر کیا جائے اور میراج کے معنی عروج سے یعنی بلند اوپر کی طرف جایا جائے, جائے ایک ہی رات میں نبی علیہ سورا شام کو اللہ تعالیٰ نے دو سفر کرایا اے تو مقت المقرمہ سے شام مسجد افسا تک لے گیا یہ برات کے ذریعے اسی لیے اس سفر کو کہا جاتا ہے اسرا سبحان من اللہی اثرات مسجد الاقوامی الدی بارکھنا ہُوا پاپ روزار جتنے اپنے بندے اپنے نبی کو مسجد حرام سے رات کو سفر کرایا اور رات ہی میں اسی وقت مسجد افسا تک پہنچایا جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھ... رکھی ہیں پھر نبی رہی پراکرام اسی وقت سے مسجد افسا سے سات آسمان تک کا سفر کرایا گیا مسجد افسا سے جو اوپر کی طرف آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا اس کو کہا جاتا ہے مہراج کیونکہ دونوں ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں ہوئے اسی لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اسرا اور میراج یعنی نبی علیہ اشراق خان جیسے کہ براخ کے ذریعے سنا ہے آپ لوگوں نے کہا ہے جانتے ہیں براخ کے ذریعے اللہ رب العامی نے آپ کو مسیح اکثر سے مسیح اختر تک پہنچایا صر میں صرف افسہ کے بعد جیسے کہ آواز آپ نے آیا سونے کی شاندی کی ایک سیڑھی اللہ رب العازی کے قدر و پرم سے آئی اور اس سیڑھی پر چڑھ کر کے آپ نے پہلا آسمان پھر پہلے کے بعد دوسرا یہاں تک کہ آپ میں آسمان تک سفر کیے اس کو کہا جاتا ہے میرا یہ اس طرح اور میرا گئی اللہ بلا پڑھی ہے اس کے آخر میں اسرا اور میرا مقصد بیان کیا فرمایا لینو ریاح ہم نے اپنے نبی کو اس لیے استرا اور میراش کرائی لنوریہ مین آیا تاکہ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں تاکہ میں اپنے بندے آپ کو اپنی وہ قدرتیں دکھلا دوں جو ابھی تک ہمارے نبی دیکھے نہیں تھے یہ اصل میں بہت بڑا مقصد ہے نین آیا پینا ہم نے اپنے نبی کو اس لیے استرا اور میراش کرایا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنے وہ بڑی بڑی نشان اور اپنی قدرتیں دکھنا دی جو ابھی تک ہمارے نبی نے دیکھا نہیں تھا دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اقرا اور میراج کا یہ بیان بیانا پندرہ میں پارے پورے وہ جو ہم نے آپ کو جو کچھ دیکھنا ہے یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے جو لوگوں کی عقل کام نہیں کر سکتی ایک ہی رات میں ہی کتنا لمبا سفر آپ کر جائیں اور پھر صبح آنا قتل مکرمہ اپنے گھر میں ہوں اور سینے آپ نے دیکھا ہے آپ بیان کریں گے اور دیکھی سینے دی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بھی ایک لوگوں کے لیے آنمائش سے کہ کون آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ سوری کہتا ہے اور کون کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بالکل ناممکنات میں سے کو انکار کرتا ہے کو یقین کرتا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائی پرانی قاتل نے جن چیز متاثر آتا ہے اسرار اللہ کے بیان کیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس چیز پر ایمان لکھو کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنی ندی کے ذریعے بندوں تک پہنچایا ہے نبی عربات اس اسلام کو اس اسرا کے اندر کیا کیا دکھلایا گیا وہ مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن عبرت و نصیحت کے لیے میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں کیوں اسرا اور کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا نوری ابو نی تاکہ اللہ تعالیٰ کماتے میں اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دوں دیکھنا یہ ہے تو بہت ساری چیزیں سدمے میں پڑے انتار کے ساتھ ہم جو دکھانا کہتے ہیں بتانا کہتے ہیں آخر اللہ نے اپنے رکی کو دکھلایا کیا کیا آپ نے دیکھا نبی رہے سراسان جن چیزوں کو دیکھا وہ یہ سب سے پہلے نبی رہے سراس خان کا سیما کیا گیا آب زمدم سے ڈھولا گیا اور دل نکلا کر کے رکھا گیا پھر آپ کے دل کو سینے میں رکھ کر کے اس طرح سے اس کو زور دیا گیا کہ دنیا میں کبھی آپ کے اندر اس آپریشن کا نشان ہی نہیں سینے مبارک تھا یہ اللہ رین نے کہہ لی تھی نمبر دو آپ کے لیے قراک لایا گیا یہ قراق ہے جو تمام امبیا جس پر سواری کرتی تھی براک لایا گیا نبی ریخ رات خان خوش رہی عظیم نے سامنے پیش کیا اور فرمایا عید کا اس پر سوار ہوں جب آپ بیٹھنا چاہیں تو بر آپ بناتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے بڑا ایک مس درجے کی وہ سواری تھی جب آپ اس پر بیٹھنے لگے تو تھوڑا وہ بھجکنے لگا جد رہی امین نے ڈھاکا کاف سی بیو اور تمہاری اس پر نہ اس سے پہلے ان سے بڑی ہتھی کوئی بیٹھی ہے نہ ان کے بعد تمہارے اوپر کوئی بیٹھی ہے تھوڑا سن ہی وہ کاپ تھا اس کے نکل گئی بیتھا. اس کے بعد میرے ساتھ آپ ہیں ہم کو بیٹھایا اور شبر عیل امین ہم کو لے کر کے تم مقرمہ جبر عین امین لے کر کے چلے سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھی آپ مطلب راستہ پکڑ کر کے جبر عیل امین کے ساتھ ہیں جا رہے ہیں یا محمد اندرنی اسلوتا ہے سراسن ہمارے ساتھ بنایا ہم براہ پر بیٹھے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جنہیں امین کہ میں نسلی آفتا کی طرف جا رہا تھا ہمارے سائن کان سے آباد آئی اب نازانی ہماری جانے کی آواز آئی اور آواز لگانے والا آواز کا لگا رہا ہے یا محمد اے محمد ذرا آپ آپ ذرا ہمیں کچھ آپ سے پوچھنا ہے ہمیں کچھ آپ سے ٹھیکنا ہے کچھ ہمارے سوالات ان کا جواب مجھے چاہیے بات فرماتے ہیں جب ابھی امیر نے ہمیں رکنے نہیں دیا اور ہمارا آپ آگے بڑھیں کس آواز کو یا پرواہ نہ کریں آپ فرماتے ہیں کچھ اور آگے لے ابھی کچھ ہی سفر میں کیا تھا ہمارے بائیں محمد آواز کرنے ہیں لیکن بائیں جانب سے جو آواز آئی اس پر ہمیں پہن بھی نہیں دیا آگے بڑھے بہت دور ہم چلے گئے اور ہمارے دائیں اور بائیں کی آواز تو بند ہو گئی لیکن سب آنا دیکھ آپ نے ساتھ سمایا جب ہم آگے آگے بڑھے تو آگے لانے کے بعد ہم نے نہ دائیں کی آواز سنی بائیں دانی سے اور آواز تو کچھ میں سنا لیکن سارنے سے ایک اور اپنے سینے کو کھولے ہوئے اور اس طرح کے باہوں کو پھیلائے ہوئے آپ رسن عمدہ اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے اور آپ کے ساتھ ہیں وہی ہاں خود نبی ندی فرق اللہ جتنی جینت اور میک کے سامان دنیا میں ہو سکتے ہیں اس نے سب استعمال کر کے اپنے آپ کو متعین کر رکھا ہے باہوں کو پھیلائیے ہمیں اپنے بود میں لینا چاہتی ہے اور ہمیں اپنے باہوں میں چپکا لینا چاہتی ہے یعنی جب امین نے فرمایا آپ آگے بڑھے جب امین نے ہمیں رکنے نہیں دیا یہاں <t Strike> تک کہ او آگے بڑھے یہاں تک کہ مسجد افسا کے قریب پہنچنے لگے مسجد افسا کے قریب پہنچنے لگی شام سے پہلے ہمیں چونکہ ٹیم نظر آئی وہ لوگ ضون یومن وہ نتی یوم ابھی وہ غریب مندر میں نے دیکھا بہت بڑی جماعت ہے کسانوں کی بہت بڑے کھیتی باڑی والے لوگ ہیں یج ر اون اپ یومن وہ بڑا ابھی وہ غریب مندر ہے وہ بیج ڈالتے ہیں اور دوسرے ہی دن ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے یہ سب ایک طرح سے فصل کاٹتے جاتے ہیں اور دوسری جانب سے ان کی تیار ہوتی ہے ہم نے دیکھا ان کی فصل کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اللہ زندگی میں ایسے کسان ایک بھی دیکھی تھی اللہ فرماتے ہیں اس کے آگے میں وہاں جبکہ آگے بڑھا سمنا تارا سومی جب ہوش <تصح> رہو میں کیا دیکھا کے ہم نے نبی کو کھمانے کا اور سیر کرانے کا دنیا دکھانے کا مطلب نہیں تھا من ہم نے اپنے نبی کو اس لیے اسرا اس اور میرا کرایا اپنے نبی کو اپنی نشانیاں اپنی قدرتیں اور ان کے, امتوں کے ساتھ کیا ہونے والا وہ میں دکھا بڑا مطلب تھا محکا کو قوم پر آیا یہ تو نہیں ہے ہزاروں اربوں قربوں کی تعداد میں ہے تین سو روز تحم نے فرمایا ایک ایسے علاقے پر پہنچا جہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی ہر ایک انسان کے سر پر کا طور انسان بڑھ لکھا پتھر کی کٹان لے کر کے ان کے سروں کو طے ہوتا ہے سر پتھر مارتا ہے سر ریزی ریزی ہوتا جاتے ان کے سر پکڑ جاتی ہے چیک ہے لیکن خریدتا تو کما نا تو کماتا رہتا ہم جیسے ہر مطلب ان کے سر کو توڑا جاتا اور پتھر مارنے والا مارتا ان کا سر بکھر جاتا اور پتھر اٹھانے کے لیے اگر انسان جاتا تو پتھر اٹھا کے لاتے لاتے ہاں آگ کما کھانا ان کا سر پھر ویسے ہی بن جاتا جیسے پہلے دیکھا بار بار ان کا سر توڑا جاتا پر کچھ اللہ نہیں میں یہ سب فرما کہ میں کہ یا محمد صلی اللہ حضرت آپ ذرا بتائیں وہی آواز کون کی جو بائیں جانب سے آواز لگا رہا تھا آواز لگا رہا تھا آپ آگے بتیں ہم آپ کے اندر تھے ایک بنانے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے ہمیں کچھ آپ سے سوار کرنا ہے آپ شہر جائیں تو ہمیں بیٹا کہ میں سوار کر سکوں جب عئی رویل وہ آواز کیسی تھی ہم کو آپ نے رکنے, رکنے نہیں دیا اور ہم کو آگے بہا دیا جب علی رویل نے کہا ڈاکیہ یہ کس کتاب دینے والا خدمست تھا دعوت دینے والا مضعون تھا ہم نے آپ دیا لو اجب کہ آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تو قیامت تک آنے والی آپ کی سوتی یہ ستری جاتی ہے اس لیے ہم نے رکنے نہیں دیا آپ آگے بڑھیں ہمارے جانب سے تو آواز آئی وہ بھی وہی آواز لگا رہا تھا اور فرمی یا محمد ان کا آپ ذرا کہ سوال کرنا ہے سارا وہی ساری اچھا کی دعوت دینے والا تھا اور اگر آپ اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور اس کی دعوت کو آپ کو قبول کر لیتے امت تو کیئر میں پکانے والی آپ کی پوری امت کی خاطر پر چلی جاتی پر اچھا خاصہ بتائیں وہ اور خوبصورت عورت دنیا کی ہر چیز کی جگہ ہر دیوت کے ساتھ مدین ہم دیا ہے اپنے گروہوں کو پھیلائے ہمیں گود میں لے کر کے اپنے چیزیں سا لینے کی ضروری آ رہی تھی اور آپ نے ان کو ہم دیا وہ قوم کی عورت تھی سلم ہم ہمیں آپ کو اس لیے نہیں ملنے دیا کہ ساقت دنیا وہ عورت دنیا ہے کہ علی مزین ہو کر کے آپ کے پاس آ رہی تھی دنیا کا مان دنیا کی دولت دنیا کے فلانے اور دنیا کی ساری زیر وقت ایک سکنے ایک خوبصورت جوان مسین عورت کی شکل میں بن کر کے آ رہی تھی وہ بہت بڑا خدمت تھی اور یہ بھی یاد رکھے لگ کر کہا اگر آپ تمہیں موقع دے دیتا اس عورت آپ کی چمٹ جاتی اپنے پانوں میں لے لیتی تکانے والے آپ کا اختیار کر کے آخرت کو بھلا دیتی لیکن میں نے اس لیے سانس نہیں دیا اسی بات جو ہم بتائیں وہ کا نمبر جو آپ نے دیکھا اللہ حسن یہ ہم اسٹ سے سکے سے گزرے دوپہر بڑے کسان تھے کھیتیاں کرتے ہیں اور کھیتیاں کاٹتے جا رہے ہیں فصل توڑتے لا رہے ہیں لیکن ان کی فصل کبھی ختم نہیں ہوتی مظاہدن فی سبھی آپ کے امت کے وہ مظاہدین اللہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کی سربرندی کے لیے جہاد کیا ہے جس طرح ان کی قیدیاں کبھی نہیں برخت ہونے والی ہیں ہے ان مظاہدین کو جس دن کی کیا ہے اور جب تک جلت میں نکلے گئے ان کا اب اس سواب کم ہونے والا نہیں ہے ان کی تعلیم کی رکنے والی نہیں ہے ان کا سادر وغیرہ برابر چلتا ہی رہے گا نمبر پانچ اور آپ کو معلوم ہے وہ لوگ اللہ وہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے بزرگ میں چکرا پہاڑ کی چکان سے اور بڑے سے پتھر کے چکان سے ان کے سر تو چائے جا رہے تھے ان کے سر بنایا گا بار کا ان کا سر برابر ہو جاتا کہ آپ میں ان کو یہ سزا ہوتی رہے گی آپ رئی رمین نہ یہ جس کی نظارے قوم ہے جن کے سر کو اس طرح سے جب سے مرے ہیں جب تک جہانے کا پہنچ جائیں سب تک ایسے ہی ان کا سر توڑا جاتا رہے گا یہ قوم ہے جمرائی رمین نے کہا یہ نہ عیشا کے انتی ہیں نہ موسیٰ کے انتی ہیں نہ اتراہیم کی انتی ہیں نہ یہ سب کے سب بس آپ کے بے نمازی انتی ہے نماز نہیں پڑھی تھی بڑے یہ وہ لوگ ہیں کہیں میرے ساتھ آئے اور کوئی دیکھنے کھیل کود کی چیز آ جائے تو ساری رات گزر جاتی تھی لیکن نماز پڑھنا ان پر بہت ہی بھاری اور مشکل گزرتا تھا ہم نہیں بتا سکتے ہمارے وہ بھائی اس حدیث پر کچھ اپنا انجام پہنچنے کی نہیں جو پچھلے دنوں کو نماز کے لیے آئے تھے اور پھر آج میں آئے ہر دہر انہوں نے نماز کی چھٹی کر رکھی کھانے کی چھٹی نہیں کی نوکری کی چھٹی نہیں کی دنیا کی کسی امریکہ کی چھٹی نہیں تھی کھانے کی چھٹی نہیں تھی اگر انہوں نے چھٹی دیا تو نماز کی چھٹی کر رکھی ہے سدھتے اور نہیں بلکہ رمضان میں آئے تھے میں سننا تو پھر اگلے رمضان میں آئیں گے اور سارا کا دکھ ہے مہینے کی چھٹی گیارہ مہینے نماز کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی بجانا ہو دنیا میں جہاں تم کام کرتے ہو ہفتے میں ڈیوٹی کرتے ہو کہ ایک دن ملتی ہے لیکن خود استعمال جس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے استعمال آتا ہے تو ایک دن عبادت ہفتے میں چھٹی کر لیا کرتے ہو عبادت نے تم نے اپنے قصیم کی عزت کیا ہے گیارہ سے زیادہ نے کمپنی کی ڈیوٹی بتانا ہے اللہ ہونایا مستوبہ دنیا کی ساری چیز ان کے لیے آسان تھی لیکن نماز ان کے لیے بہت ہی بھارت کرتی تھی اللہ ہوا کہ آگے بڑھا پھر وہ کبھی مندر میں نے دیکھا تھے میرے بھائی اللہ ہوا کہ ہمار اتبار ہی مرکن اتبار ہی رکاؤن کمار خش رہوں بدن یہ کروں میرے کبھی وقت میں روپ سے دن لگ رہے جا رہا تھا شرما کار سرا کے اس کے بعد میں ایسی قوم کے پاس آیا سارے کپڑے اتار لیے تھے سارے کپڑے کا ایک چنڈی رکھ دی گئی ہے نظر نہ آئے چھوٹی سی کپڑے کی چنجی چار دی گئی ہے بس ان کو کپڑے کس میں چلتا گئے اور میرے پاس سب اسی کے لیے سندھی کپڑے کے ٹکڑا ٹکڑا ہے سوچا تھا نا اور جمع کیا گیا ہے اور خریشتے دنڈا لے لے کر کے وہ کہیں نندی بدن پر مار مار کر کے طرف لے کر کے جا رہے ہیں جس طرح سے کبئیوں کا کرواہ اور دال اور کرواہ اپنے چاولوں کو تار مار کر کے کہیں لے جا سکتے یہ سوچی نہیں ہو گئی اور تیسری چیز میں نے کہا دیکھا یا کڑونا سب آ ایسا سہریلا فل یہ ہے ایسا سہریلا فل یہ ہے جی ہاں میرے پاس سمجھوان یہ سپرو اتنا زہریلا پھل ہے اگر کوئی انسان آسمان پر اس کو ٹیک کر کے کھانے لگے اور ایک کچرا اس کے رستا ایک کچرا اگر زمین پر ٹپس جائے تو قیامت تک پیدا ہونے والی پوری زمین کی جگہ زہریلی بن جائے زہریل پر جب ہے درختی ہے نگر کو ہم نے دیکھا سبھی کھا رہے ہیں سیری کس طرح ایسا درخت جو کاٹے والا ہو کھا سکے نکل نہ سکے ہر اپنے کانٹے پھس جائے نا برسی میں نے دیکھا جہنم کے یا رکھو جہنم کے آگ میں ہوں گے جانے پتھر جیسے ٹکا کباب کھاتا تھا ٹکے بھی مل رہے ہیں آگ کا پتھر ہے تو سکے کے سیکنڈ میں دیا جاتا ہے جا رہا ہے لوگوں کے لوگ ہیں یہ آپ کو مت لوگ ہیں سب ہے شو ہیں بہت بہار لوگ ہیں بڑے اتنے سباب ہو کرو بچا دیا کرتے تھے یہ سوا کیوں مل رہی ہے ان کے کپڑا اتار دیا جائے سروا کر دیا گیا ہے کتنا چند چار کا دن کو لے لایا جا رہا ہے ان کا جرم یہ تھا جرم نے مار دیا والا لیکن سر کا رہے یہ سکاپ نہیں تارا کرتی تھی تمام لوگوں کو محبوب رکھے بالکل الحمد للہ ہم آتا سراساں آگے بڑھے جن کے پاس بڑی سے قوم کے پاس لایا گیا جس میں مرد بھی, بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں ان کے سامنے بنا ہوا خوشبودار جنت کا بھی دنیا کی کسی کمپنی تو نہیں ہے کا بنا ہوا خوشبودار زہتریل سارا دوست رکھا ہوا ہے وہ آخر اور دوسری گاڑی دوسرا دوست رکھا ہوا ہے نہیں بدبو دار ہے گندا ہے زہریلا ہے سنا ہوا ہے لیکن جتنے مرد عورت بیٹھے ہوئے تھے سبوں کا ہاتھ اس کا دوست کی طرف نہیں جانا وہی بدبو دار گندے زہریلے دوست کی طرف جانا ہے اور ہار میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا کہ تیسرو آپ کو درست دے میں نے پوچھا شوری جیب یہ کون سے لوگ ہیں جی رکھا یہ جو مرد ہیں یہ آپ کے امت کے وہ مرد ہیں یہ سارا میرے کو سارا میرے کام ہوا تھی حرام اثر سبھی سوائے ہے آج آج کے مت جو ہے یہ تو وہ ہے آپ کے عمر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بیوی سے مانگا شادی کرائی جہری ملی لیکن بیوی کو گھر میں چھوڑ دیتا تھا اور ساری رات تھا عورتوں کے ساتھ تارکوں میں کلبوں میں اور سامنے پر ساری حلال کری کو چھوڑ کر کے چند عورتوں کے پیچھے لگایا کرتا تھا اور فیشن بن گیا ہے ہندو بھی کہتا تو عام ہے عیسائی بھی کہتا تو عام ہے اور یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے گندی عورتوں کے ساتھ कहना پہلنا کپاسی کرنا اور ان کے ساتھ اپنی करना इसका کرنا اس کا نام لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے سیتانوں نے کتنا اچھا لگ استعمال کیا کے, کے ساتھ کی میری ہے یہ میری ملنے والی ہے ملنے والی تو ہے لیکن حرام ہے تمہارے لیے پنجاب کو کھڑ کر کے ساتھ چھ سو پچہتر چار سو پچہتر تین سو پچہتر سن کر کنارے ہر عورتوں کے ساتھ تاریخ کرنے والے ہیں ان کا انجام بندہ سلسلہ میں نے یہ دیکھا ہے یہ اس لیے میرا کرائی گئی تھی لڑوں میں اپنی نبی کو اس اپنی دکھا دے ہمارے ساتھ سنانا اکڑے عورتیں کون ہیں سجمے رمین کہا یہ وہ عورتیں ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت دیا میں آپ نے عزت محسوس عزت کے ساتھ رشتہ دوں گا شادی کر کے دے دیا جب شادی ہو گئی سوہر. اپنے سوہر کو چھوڑ کر کے سوہر نے کون سا فرینڈ بنایا تھا گر فرینڈ اس نے کیا سالنا میں بنایا گرفرینڈ یہ انجام سوچ لوگ یہ انجام یہ وہ آتے ہیں جو بڑے سوہروں کو چھوڑ کر گئے بہنوں <سؤال> کے ساتھ گھوما کرتی تھی کھیلنا کر سو نہیں بہنوں کے ساتھ گھومے بہت خراب نہ اللہ نے کہا یہ کہ آپ کے ملک کے وہ قد ہے جنہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ ویوسائی کیا ہے جنہوں نے اپنی پیڑوں کے ساتھ ویوسائی کیا ہے اور یہ جی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شہروں کے ساتھ ویوسائی کیا ہے اللہ نے کہنا اس تہذیب سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اللہ آپ اسات سناتے ہیں سنا دیتے راستے میں سلمان ہو گئے لگری پڑی ہوئی ہے بریف سے راستہ لگری پڑی ہوئی ہے جب بھی تریف گزرتا ہے اس کا کپال پھٹ جاتا ہے کپال پھٹ جاتا ہے جب بھی گزرا میں نے کہا جو بھی اس سے پہلے سے گزرا لکڑی میں اس کو برباد کر کے رکھ دیا یہ جبرائی نویل یہ کیا ہے جبرائی نویل نے کہا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ تھے جو راستوں میں بیٹھ جاتے تھے گزرنے والوں کا مداقڑ گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھتے سہارا داحی والا ہے یہ دیکھو دھیلا بھارا جا رہا ہے اگر کسی نے کچنے کے اوپر کپڑا اٹھا رکھا ہے یہ دیکھو نہ دکیا نوت جا رہا ہے اللہ سر راستوں میں پیس کے گہروں کا مداقڑا گہروں کا تنگ کرنا گہروں کا استحدہ کرنا ان کو حقیق و دلیل کرنے والوں کا یہ انجام و نشان ہے اس سے بھی محدود رکھے بناتے ہیں وہاں تو میں نے دیکھا ایک इंसान है انسان ہے وہ سارا کہہ کر ایک انسان نہیں پڑا سن لکڑی کا پتھر ہے وہ سارا کہہ کر ایک انسان نہیں پا رہا کچھ لکڑی اور نظر آ گئی کہ اسے چھوڑ کر کے اس کو لینے کے لیے چلا گیا لکڑی کا پتھر ہے کچھ آتا ہے है। لائٹ رہی ہے لیکن کہ کہیں اور لکڑی لگ رہی تو ڈھونڈ رہا ہے تو مل جائے اگر اسے یہ دور ہے جس میں کہا کہ آپ کا امریک کا وہ نقصان ہے جس کے پاس دوستوں کی امانت دیش کی امانت دیش کی امانت کس کی امانت کی امانت سبھی پارٹی کے شکل میں ہے سبھی لوگ کے شکل میں ہے کبھی کرنے کی شکل میں ہے آپ میرے ساتھ نئے کہتے ہیں یہ آپ کو انتہا انسان ہے جس کے اوپر حد اتنی زیادہ عدالتیں ہیں لوگوں کو آداب نہیں کر پا رہا ہے وہ دوست کو ادا کر رہا ہے لیکن اس کے بعد سوچتا ہے یہاں سے تو نہیں ملے گا دوسرے سے مار لو اگر پہلے کا بس آپ نہیں کر رہا تو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے دوسرا پینٹ کا لے لو سب یہ ملے گا یہ آپ کا وہ امتی ہے جو تو نہیں کہتا ہے لیکن بس نہیں کہتا بلکہ اور دوسروں سے مار کر کے اور بڑھانا چاہتا بتانا اس پورا تمام لوگوں کو محبوب ہے ساتھ بناتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے ایسے کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں تم بدھ الفاظ ہوا کہ ان کے منٹ ہو تو اور ان کی سبان کو ٹھیک کر کے جنگل کے آگ کی کھیتی ہے اس پہ ان کے ہاتھوں کو اور ان کی زبان کو تاک زیادہ ہے جا رہے تھے جا رہی ہے لیکن جی وہ غریب مندر تھا پھر ان کا ہو جاتی میں وہ مولبی ہیں وہ عطیب ہیں وہ تقریر کرنے والے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں سوچی یا تو گمراہ کرنا چاہا یا امت سے لڑائی اور کتنے کی باتیں بتائی ایسے علما سے میں سوچ رکھتا ہے یہ رہا ہے والے کو سہلانے والے کو سیلانے والے بہار کو سیلانے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی رکاوٹیں دے رہے ہیں یہ وقت لگتے وہ الماعے تجربہ بتائے یہ ایسا ساما گر ساتھ بناتے ہیں کہ آگے بنا کا سا پتھر ہے پتھر کی چکا نہیں دیکھتے کا پتھر ہے ہم نے دیکھا اس پتھر سے ہمارے سوری بہت بڑا پین نکلا پتھر اتنا بڑا ہے اور پین اونٹ کے برابر اس سے نکلا ہوا ہے اونٹ ہے پین میں نے دیکھا پھر تو یہ مارا تھوڑا دن ہے تو حساب سمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پتھر سے اونٹ کے برابر نکلنے والا اونٹ اسی میں کافی ہو رہا کہا تھا پھیرے سے پتھر میں جہاں سے نکلا ہوا تھا میری کوشش کر رہا ہے اس کی سیٹ بھی نہیں جاتی منہ بھی نہیں اور اونٹ کے برابر پین ہے اس کے کا سوا چھوٹے سے پتھر میں نہیں داخل ہو پا رہا ہے یہ آیا امین یہ سب ہے جو داخل ہونا چاہتا ہے جبرئی پتھر آپ نے دیکھ لیا میں چھوٹا پھر اتنا بڑا نکل گیا پھر داخل ہونا چاہتا ہے داخل نہیں ہو سکتا یہ اصل میں آپ کو نکال دی جا رہی ہے آپ کے امت کے لوگ یہ بات کے منہ سے بہت بڑی کر دیتے ہیں بہت بڑی بات اور دوبارہ کٹے ساری کیا کہتے ہی نا ہاں بھائی اللہ نہیں معاف کر دو کچھ نہ کر دیا اور شرمی ہے نا ہے اپنی بات کو واپس لینا چاہتا ہے آج پر میں جس طرح سے نکلی ہی کی بات کو واپس جس طرح سے یہ چھوٹا سا چھوٹے سے پتھر سے یہ بڑا سا پید نکل گیا ہم دوبارہ پید واپس جانا چاہتا ہے واپس نہیں جا سکتا آپ کے اندر نے کو کوئی پوری بات زبان سے کہہ دی زبان سے مجھ سے نکال دیا ہم دوبارہ کتنا بھی واپس لینا ہے یہ تک بات واپس نہیں جا سکتی میرے بھائی یہ وہاں سے آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ ان کے توسی میں صرف ہمائے اور یہ سب کیوں ہے تمہارا رنگ لام میری رنگ میں وہ سات جس نے اپنے آخری نبی محمد فیسلم کو راتوں رات شام تک نکانا اور پہنچایا دکھا دیں اللہ تعالیٰ متو کو فکر بنائے سنت بنائے کے ملکرا برائے جو سوب رکھے اللہ تعالیٰ کا پابند بنائے اللہ پھر ممیناسلمس فَأَمَرَ بِالْعَدْلِ وَإِيقَامِهِ وَأَيَّدَ بِالْقُوَّةِ وَيَنْهَى عَنِ الرِفَاهَةِ وَالصَّائِرِ الْمُنْقَرِ وَالْبَطَلِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ فَرْضُ اللَّهِ ودعوه لَكُمْ وَادْعُوهُ يَكْتُبْ لَكُمْ وَذِكْرُ اللہ علیہ ورحمہ اللہ علیہ ورحمہ اللہ علیہ